اللهم صلاة وسلاما على سيدنا رسول الله خاتم محمد المصطفى والبطل. أما بعد وفعه بالله من الشيطان الضيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموافهم في الناس.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 سیانے لوگ اپنی عزت بچاؤ دی خاطر جان وار چھڑ بار تو جان تو بعد عزت ہو گئی لیکن قرآن وہ کتاب ہے اپنے اندر جیڑے احکام قرآن رکھد ہے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 اصل و مانے ہی تے تہ انسان نو ایس دنیا کے جہان دی مرضی والی زندگی اتا فرما کیونکہ بندے کی فطرت چے رچیا ہے کہ جی ڈر نے میں بھی بے قاعدہ آزاد پھراں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 اس عدمت بیان کر لگا ذرا سبحان اللہ لکھ کے شاید فرماؤں جان ہے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ ہرام <سؤال> مو نفو سم وا لم بے نل جن یوکا تلو نبی ویلو نلو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 اللہ قرآن بنتے ہیں اللہ دے مانیہ فرید بنتے نے اللہ حسین بنتے ہیں اللہ دے قرآن نال حضرت دے عمر بن خطاب جیسے آدل بادشاہ بنتے ہیں قربان جاواں اللہ دے قرآن دے مانیہ دے حضرت دے خالد بن ولید جیسے مجاہد تیار نے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 جائے گا اللہ گا حضرت سید نہ سیکھی کے اکبر دی اللہ تعالیٰ ہی ہزور سرکار آل اکبر لکبر اللہ تعالی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 مومن نو زندہ مومنٹ نا کنوں زندہ فرمایا توجہ فرما مار پیق کرنا حضرت سید نہ سدھی کی اکبر دی اللہ ہودالا نو ہر کے اندر نو اٹھ نوٹ پہ اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دے دین ہولی آہستہ آہستہ ویڑے کے اندر آواز جاتی ہے بار نہیں جاتی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 جڑا دے پیچھے لگ جاوے جائے آگل پڑھنا اگریزاں مسلمان کرن دی خاطر تو پھر خود ہی مسلمان نہ رہے اگریزاں دے پیچھے تر پوے سمجھ لے اے مومن لو من یہ بہلی موہ موم سی جڑا شیر ربانی سی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 بناوری فرما دے نہ کر سکا مجھے جلوہ دان سے فرنگ سیران کر سکا مجھے جلوہ دان سے فرنگ کیوں سرما ہے میں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 اللہ میں روزانہ بولنا ہوں تھکے تسا بیٹھ جی سفر بھی میں کرنا ہے خدا دیا بندیا تبجو فرما میں رپیک کرنا سونے سیدی کیت براہ تالا نو سرکار نو سویرے بلا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 میرے مستفا کریم سلسلے بولو تو سی جیڑے جہے کرے بندے سنو कر جاں... कر سن وہ کر گئے جڑے سنے جی وہی بہ رہے جے کی خیال ہے تو میرا جی تک کوئی چار گلا سنا ہی پہ قربان جاوا میرے محبوب سرکار ایک صحابی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 پر او نبی دی تعلیم والا سی <تصفح> او سکول دی تعلیم والا نہیں سر جی آندن لندن بھی دگ جائے میرے ہی بن جنا وقت جا <تصفح> جی بینک پیسہ رکھے آ کے شیعہ لکھا لینا وا چلو زکات نہیں گی میرا تعلق جعفریہ سے ایک جدید مسلاجے میں پرانے مسلمان دی گل کرنا کلندر اللہ لاہوری اللہ علامہ اقبال فرما دیا ہاں یہ سچ ہے کوہن رہتا ہوں میں آخنا سبھا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 لیا یار ہوں بندے والے کپڑے باندر والے لوا دے لو لیا بندے والے کپڑے کپڑے کھا جس بندے پینٹ چڑیا فرد چ جہان میں پھر فرد نہ موتر جوگا نہ کلو جوگا نہ بہن جوگا نہ مراد عذاب ہی خدا ہے جی قسم خدا کر کے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 پینٹ شرط پا کے آونا آنا تے جدو آونا نا واپس تو اپنے خادم خاطم علامہ اقبال نے فرما او بہلی آ وہ لیا یار ہوں بندے والے کپڑے تو باندر والے لوا داندر لوا دے ہوں لو لو لیا بندے والے کپڑے ہوئے ہے جی باندر والے ہوا تذاب خود آ دا نا یہ کپڑے کھانے جس بندے میں سمجھ جڑا پینٹ جو سمجھ میں پینٹ جڑیا پھر سمے چ جہان میں وڑیا پھر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 تینوں لا لو بچا لے پھانسی تو حضور دا یار جب دال دا جان بات کی اچھا لا لیا ہوئے تیل دا کڑا کرم کی گرم کرو ہے شہادت رکھنا دیں انگلش ہو جی جی نہ رکھیے کتوں تان نو رونا اسلام وہ مذہب ہے جی جان دینی پی جی جان مارنی پہ اتنے تو رو دیا واہ واہ واہ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 चलिया मैं इस वास्ते नहीं रोया मेरी जान कड़ह पई जाती है जान दिये। मैं इस वास्ते रोया व वा।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 ऊट जान्णास जान्णास नहीं सामे गए महाराज कभी ऊट नहीं सन सामे जाते अज मुस्तफा ने कुरान दबी तरबीय दरखतों दुनिया दे सभाल के इंसान संभाल के बैठा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 خود سڑا ہوے دوجیا ٹھار دے وہ جہے جناب خود ٹھڑ کے چکر میں اے سیا بہن والے ہوں وہ دوڑ کے رکھتے ہیں خدا وا دلہ شریق مولا بھی کسم اتوجہ فرما اج قرآن کی توہین کتنے کتنے پی آئی ہے ذرا سن لے اصا قرآن کے قرآن ضرور بناؤنے مگر امریکہ چاہا ہی پیا یاد رکھ لینی دشمن بھی بیان کرتے ہیں یہودی چاہتے ہیں یہاں قرآن پڑھن والے مانے تو بےخبر ہو جناب اس کے آدھے زور رکھو تھی جناب اور دے نے تو قوم دور ہوت خانیاں تھان تھانے نات خانیاں نہیں خانی خود جناب جی یورپ دے اندر نات خانیاں آن محفل ہوں نے حسن کارات مقابلے ہوندے نے مگر دشمن یاد رکھ لاس دے دے گوارا نے مگر مستفا نظام گوارا نہیں تھی جناب جی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 گل بھی کوڑی چنگی دوائی بھی کوڑی چنگی کی خیال ہے آ جھا سان کھا ہوں شوگر بھی بہتی ہو گئی ہر چوتھے بندے نو میں اتفاق ہسپتال ہر چوتھے بندے کو پاکستان میں شوگر ہے میں کیا آہو جی ایک ضلع کے اندر ایک شوگر مل شوگر لاؤن واسطے کافی ہے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 حضرت سی سلام اس لیے اللہ تو محت منگوائنگ دے دے خدا وا دلہ شریف مولا دی قرآن دیا کہ رحمتہ بیان کریے مگر ویخ اصل ظلم قرآن کی قرآن دی کی عزت اصل کی تنخواہ ویختے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 تیری oh, ماں مر گئی ہے فون آئے چھتی اپر دے جاوا گا پہلے اس دے کول جا جا مٹی سے بیٹھا سی لندر جا ویستا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 سرکا بدینے کے تاجدار اللہ شالا سمجھتا فرما شالا غیرت بیدار چ فرما ہے <Achazement> <richter> <احشو>. <strangelyấy> شاہ بول بولنے سنا دے پیر وارشاہ فرماویں صدی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 جس میں تینوں پیا نہ بھائی انہوں کا حال پوچھنا اللہ میں اقبال تو پوچھ جہاں جی کر کے بولے ہیں وہ آسا حرم ہے جو چڑا کر بیچ کھاتا ہے یہی سو حرم ہے جو چڑا کر بیچ کھاتا ہے گڑو بندرو دلکو ویسے چادر و باہر وہ آدھا ابو زر گفتاری کی گجڑی ہے وہ ایس کرنی دی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 میرے اندر بھی تے تو نور آنا یا تو مینو میں خدا کرے تے اتو نکلا پھر جنگلے جا پواں کھاوا پٹھے کوئی دوار آپ سنے تے ہوں گا ورنا خدا بھی قسم کر کے آنا کتوں رز کے ہلال لے آ ایک بدل کو فرما دے نے کہ اگر میں رز کے ہلال میں لف آپ بھی لب جاندی نا تو میں چونڈی بھر بھر کے